عبادت کے تقاضے انسان سے اللہ تعالی کو اولن اور اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس کے آگے آجزی اختیار کرے اسی کا نام عبادت ہے مگر آدمی کو خلا میں نہیں پیدا کیا گیا ہے بلکہ اس کو واقعات سے بھری ہوئی ایک دنیا میں رکھا گیا ہے اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان تمام پہلوؤں میں بھی عابد کی حیثیت ابودیت کا اظہار ہو جو موجودہ دنیا کی نسبت سے اسے حاصل ہیں نمبر ایک, ایک پہلو وہ ہے جو خود اپنی ذات سے متعلق ہے ہر بار جب زندگی کی سرگرمیوں میں اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس میں اس کے لیے دو راہیں اختیار کرنا ممکن ہو ایک خدا کی راہ دوسرے نفس اور معبودان باطل کی راہ اس وقت اس کا جذبہ عبودیت اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسری راہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی بتائی ہوئی راہ کو اپنا اپنے لیے پسند کرے جس خدا کے آگے وہ حصیاتی طور پر جھکا ہوا ہے اپنے عملی وجود اور اپنے رویے کو بھی اسی کے آگے جھکا دے یہ عبادت کا وہ مظہر ہے جو خود اپنی ذات کی نسبت سے وجود میں آتا ہے اور اس کا دوسرا نام اطاعت ہے اس اطاعت کے مقامات گھر دفتر بازار پارلیمنٹ اور وہ تمام جگہیں ہیں جہاں صاحب ایمان کا سابقہ کسی ایسے ایسی صورت حال سے پیش آئے جہاں اس کے لیے خدائی طریقہ اور غیر خدائی طریقے کے درمیان انتخاب کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہو نمبر دو دوسرا پہلو وہ ہے جو خارجی دنیا یا دوسرے لفظوں میں غیر مسلموں کی نسبت سے پیدا ہوتا ہے اس زمین پر بسنے والے وہ تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنے رب سے رشتہ نہیں جوڑا اور اس بنا پر وہ خطرناک اخروی انجام کی طرف چلے جا رہے ہیں ان کی یہ نازک پوزیشن مجبور کرتی ہے کہ بندے مومن انہیں بھی عبادت کے اس راستے پر لانے کی کوشش کرے جس کو اس نے خود اپنے لیے اختیار کیا ہے یہ عبادت کا وہ مظہر ہے جو عام انسانوں کی نسبت سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کا دوسرا نام شہادت یا تبلیغ ہے اہل ایمان سے خود اپنی ذات کے سلسلے میں جو چیز مطلوب ہے وہ اطاعت یعنی تعمیل حکم ہے اور غیر مسلموں کی نسبت سے ان پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ تبلیغ یعنی پہنچا دینا ہے اب عبادت کے پہلے مذہب یعنی اطاعت کو لیجئے اس کی دو بڑی قسمیں ہیں انفرادی اور استماعی انفرادی اطاعت سے مراد ان چیزوں میں خدا کی فرما برداری کرنا ہے جن کا تعلق اہل ایمان کی ذاتی زندگی سے ہے اس میں وہ تمام احکام آ جاتے ہیں جو اخلاق و معاملات سے متعلق دیے گئے ہیں مثلا سچ بولنا وعدہ پورا کرنا امانت میں قیانت نہ کرنا عدل و انصاف سے کام لینا تواز اختیار کرنا ناپ میں کمی نہ کرنا جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہر ایک کے ساتھ نسخ اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا غرض وہ سب کچھ جو انسان کو ذاتی طور پر پیش آتا ہے اور وہ سب کچھ جس میں انسان اپنے ذاتی فیصلے سے کوئی رویہ اختیار کرتا ہے ان میں خدائی ہدایت کو اپنے خدائی ہدایت کو اپنانے کا نام انفرادی اطاعت ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ جب اس کو اپنے کسی معاملے میں خدا کا حکم معلوم ہو جائے اور وہ اس کی تعمیل کی حیثیت میں ہو تو وہ اس سے انحراف کرے ماکان علی مومن و لمومن ادا قد اللہ و رسول امراً یقون الحم الخیر من امر ہوں یا صاح و رسول قد ولالم مبینہ کسی مومن یا مومنہ کو حق نہیں کہ جب اللہ اور رسول کسی امر کا فیصلہ کر دے تو اپنے امر میں ان کے لیے اپنا بھی کچھ اختیار ہو اور جو خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ شریح گمراہ ہو گیا صورت احزاب آیت چھتیس یہ انفرادی اطاعت ہر صاحب ایمان پر خدا کا لازمی حق ہے کوئی شخص ہرگز خدا کے یہاں عابد شمار نہیں کیا جا سکتا اگر وہ اپنی عملی زندگی میں ان احکام کی تعمیل نہ کر رہا ہو جو اس کے حالات اور معاملات اس کے اوپر خدا کی طرف سے عائد ہوتے ہیں عبادت اگر اپنی روح کے اعتبار سے اندرونی حوالگی کا نام ہے تو خارجی اعتبار سے یہ مطلوب ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو پوری طرح خدا کی اطاعت میں دے دے اس کی خارجی زندگی بالکل خدا کے بتائے ہوئے نقشے کے تابع ہو جائے ہر مومن اور مومنہ پر لازم ہے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جن جن معاملات سے اس کا سابقہ پیش آئے ان میں وہ مکمل طور پر خدا کی اطاعت کرے اور دوسری ترغیبات کی پیروی کرنا چھوڑ دے یا تابے داری میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے بہ والا صورت آیت دو سو آٹھ احکام کے جس مجموعے کے لیے ہم نے اطاعت کا عنوان اختیار کیا ہے اس کی دوسری قسم وہ ہے جس کو ہم اجتماعی احکام کہہ سکتے ہیں یہ وہ احکام ہیں جن کی تعمیل کسی ایک صاحب ایمان کی مرضی پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ وہ اس وقت رب عمل آتے ہیں جب پورا معاشرہ ان کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو یہی وجہ ہے کہ یہ احکام ہمیشہ اس وقت نازل ہوئے جب اہل ایمان نے اپنے درمیان سیاسی تنظیم قائم کر لی اور وہ اس حیثیت میں ہو گئے کہ اس قسم کے اجتماعی قوانین کو بظور نافذ کر سکیں شریعت کے اجتماعی احکام کا مخاطب با اختیار مسلم معاشرہ ہے نہ کہ متفرق اور منفرد اہل ایمان بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ خبتی اقتدار کے تحت مصر میں تھے انہیں تورات کے قانونی احکام نہیں دیے گئے البتہ مصر سے نکل کر وہ صحرائے سینا میں پہنچے اور انہیں آزاد اور با اختیار گروہ کی حیثیت حاصل ہو گئی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے قوانین بھیج دیے گئے بہوالا خروج پچیس چیپٹر ورس پندرہ ٹھیک یہی صورت عرب میں اختیار کی گئی مکی دور میں جب جبکہ اہل ایمان بے اختیار اقلیت کی حیثیت رکھتے تھے شریعت کا وہ اصولی حصہ اترا جس کو قائم کرنے کے لیے اجتماعی اقتدار کی ضرورت نہیں ہر مسلمان اپنے ذاتی فیصلے سے اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر سکتا ہے اس کے علاوہ بقیہ شریعت حالات کی نسبت سے بھیجی جاتی رہی اجتماعی زندگی سے متعلق تفصیلی ہدایات مدینے میں اس وقت نازل کی گئیں جب کہ اہل ایمان کو زمین پر اقتدار حاصل ہو گیا احکام نازل ہونے کی یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ عام حالات میں اہل ایمان پر دین کا صرف اتنا ہی حصہ مشروع و مفروض ہوتا ہے جتنا دور اقتدار سے قبل اتر اترتا ہے اس کے علاوہ وہ بقیا احکام کی تعمیل ان پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب انہیں اقتدار اور حکومت کے مواقع حاصل ہو جائیں جو اس طرح کے احکام کے نفاذ کے لیے ضروری ہیں شرعی احکام کا دائرہ عمل کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اترنا خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ احکام مطلقن مطلوب نہیں ہیں بلکہ حالات کی نسبت سے مطلوب ہوتے ہیں ان کا تعین ہمیشہ اس شخص یا گروہ کے واقعی حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے جو اس کا مخاطب ہو حقیقت یہ ہے کہ تمدنی اور اجتماعی احکام کا مخاطب صرف اہل ایمان کا وہ گروہ ہے جو ان احکام کو عمل میں لانے کی حیثیت میں ہو محدود دائرہ اختیار رکھنے والے اہل ایمان کو یہ حکم ہی نہیں دیا گیا ہے کہ وہ سماجی اور ملکی پیمانے پر دینی احکام کو نافذ کریں احکام کی تعمیل ایک عملی مطالبہ ہے اور کوئی مطالبہ صرف انہیں لوگوں سے کیا جا سکتا ہے انہی لوگوں سے کیا جا سکتا ہے جو پہلے سے اس کا اقرار کر چکے ہوں اور اسی کے بقدر کیا جا سکتا ہے جتنا بالفعل ان کے لیے ممکن ہے شرعیت کا واضح اصول ہے کہ لاكل نفسن اللہ بحوالا صورت البقرہ آیت دو سو چھیاسی یعنی کسی کے اوپر اتنے ہی عمل کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے جتنا اس کے میں ہو وسیع سے زیادہ کا مکلف ٹھہرانا اللہ کا طریقہ نہیں پھر اہل ایمان کو ایسے احکام کا پابند کیوں کر کیا جا سکتا ہے جن کی وہ تعمیل کرنے کی حیثیت میں نہ ہوں اگر کوئی شخص احکام دین کی تفصیل پیش کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اہل ایمان ہر حال میں اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ اس پوری فہرست کو زمین پر نافذ کریں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص زکوٰۃ کے قوانین کا حوالہ دے کر کہے کہ سرمایے کی وہ تمام اقسام جن پر زکوٰۃ کی شرعیں متعین کی گئی ہیں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کر کے ان تمام مالیاتی مدوں کا مالک بنے تاکہ زکوٰۃ کے عنوان سے جو فرائض عائد کیے گئے ہیں اپنی زندگی میں وہ ان سب کی تعمیل کر سکے دین کے جو احکام ہیں وہ شکل کے اعتبار سے تو سب کے سب یکساں ہیں مگر ان احکام سے ہم کو جو نسبت ہے وہ یکساں نہیں قرآن کا ایک حکم ہے نماز قائم کرو دوسرا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو دونوں حکم بظاہر یکساں ہیں اور دونوں امر کے سیغے میں ہیں مگر ہمارے ساتھ ان احکام کو جو نسبت ہے وہ دونوں میں یکساں نہیں نماز کا حکم ایک مطلق حکم ہے جو ہر ہر مومن سے لازمن مطلوب ہے جبکہ کہ کا حکم صاحب نصاب ہونے کی شرط کے ساتھ مشروط ہے جو شخص بقدر نصاب اموال اموال زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا مالک ہو اس کے لیے تو یہ حکم اسی طرح قطعی حیثیت رکھتا ہے جس طرح نماز کا حکم مگر جو شخص اموال زکوٰۃ کا مالک نہ ہو اس سے نہ ادائیگی زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا مطالبہ ہے اور نہ اس حکم کی حد تک یہ مطالبہ کہ وہ کوشش کر کے بقدر نصاب اموال زکوات کا مالک بنے تاکہ زکوات کے حکم کی تعمیل کر سکے جو بر وقت عائد ہو رہا ہے اس کے لیے سرگرم ہونا مطلوب ہو سکتا ہے نہ یہ کہ جو فریضہ بر وقت عائد نہیں ہے اس کو وجود میں لانے کے لیے سرگرمی دکھائی جائے معلوم ہوا کے دین کے تفصیلی تقاضے مطلقاً مشروع نہیں ہیں بلکہ حالات کی نسبت سے مشروع ہوتے ہیں اہل ایمان کا دائرہ جس نسبت سے پھیلتا ہے اسی نسبت سے دین کے تقاضے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں جب تنہا ایک شخص مومن ہو تو اس پر دین کا اتنا ہی حصہ فرض ہوگا جتنا اس کی ذات سے متعلق ہے اس وقت اس کی اپنی ذات ہی وہ مقام ہوگی جہاں وہ ہدایت الہی کے تعمیل کرے گا جب اہل ایمان ایک یا چند خاندان کی صورت اختیار کر لیں تو یہ خاندان اپنے دائرے کے لحاظ سے اس کے مخاطب ہوں گے اور جب اہل ایمان کا کوئی گروہ ایک با اختیار معاشرے کی حیثیت حاصل کر لے تو اس وقت پورے معاشرے کا فرض ہوگا کہ خدا کی طرف سے اس کے معاشراتی معاملات کے لیے جتنے احکام دیے گئے ہیں وہ ان سب کی مکمل پابندی کرے اور چونکہ معاشرے کے پیمانے پر عمل اقتدار کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے جب اہل ایمان کا کوئی معاشرہ اس حکم کا مخاطب ہو تو لازمی طور پر یہ مفہوم بھی اس میں شامل ہوگا کہ وہ اپنے اوپر ایک سیاسی امیر مقرر کریں اور اس کے ماتحت اجتماعی زندگی بنا کر تمام شرعی قوانین کا اجراء عمل لائیں اسلام کے تمام احکام کسی نفسیاتی حقیقت کا ظہور ہیں جب ایمان دل کے اندر جاگزی ہو جائے تو نفسیات انسانی میں اس کے اثرات کا عمل شروع ہو جاتا ہے البتہ ان اثرات کا خارجی ظہور اسی کے بقدر ہوتا ہے جتنا خارجی حالات اس کا موقع دے رہے ہوں اہل ایمان کے باہمی تعلق کا معاملہ بھی یہی ہے اس کے مدارج کی تقسیم اگرچہ ممکن نہیں تاہم سمجھنے کے لیے اس کو تین بڑے مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کا پہلا مرحلہ تلقین کا مرحلہ ہے اور اس کی جڑ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے اخلاص و خیر خواہی ہو باہوالسلم بائبل کے الفاظ میں وہ اپنے بھائی کا رکھوالا بن جائے باہوالش نو چار اتا جریر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال مدیق یا جریر فقال علامہ قال تسلم وجہ اللہ و نصیحت لکل مسلم حضرت جریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے فرمایا اے جریر ہاتھ بڑھاؤ جریر نے کہا کس چیز پر آپ نے فرمایا اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دو اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو بہوالا کنز العمال صفا بیاسی یعنی باہمی معاملات میں ایسا رویہ اختیار کرو جو تمہارے بھائی کی دنیا و آخرت کے لیے مفید ہو اور ایسی ہر کاروائی سے بچو جس کے متعلق اندیشہ ہو کہ وہ اسلامی برادری کے درمیان انتشار و اختلاف پیدا کرنے کے باعث ہوگی یہی وہ عمل ہے جس کو مکی سورہ العصر میں تواصب الحق اور تواسب صبر کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے مسلمانوں کی نسبت سے بندے مومن کے اندر ظاہر ہونے والے جذبہ عبودیت کو باہم حق و صبر کی نصیحت کہہ کر اللہ تعالی نے اس ایمانی تقاضے کے دواہم پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے اس عمل کا ایک رخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو کچھ چاہتا ہے اس کی طرف ہم اللہ سے ایمان و اسلام کا معاہدہ کرنے والوں کو رغبت دلائیں اور دوسرے یہ کہ مرضی رب پر قائم ہونے کے سلسلے میں اس مادی دنیا میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے اور مشکلات کے باوجود مرضی رب پر جمے رہنے کے لیے مشترکہ طاقت سے مدد لیں دوسرا مرحلہ تنظیم کا مرحلہ ہے یعنی مسلمان منتشر امبوا کی طرح نہ ہوں بلکہ جس طرح بلکہ جس جس درجے میں بھی ممکن ہو وہ اپنے درمیان نظم قائم کریں اور شراعی اصول کے تحت اپنے اجتماعی معاملات کے فیصلے کریں اس اصول کی ایک تعمیل وہ تھی جب حضرت موسا علیہ السلام نے صحرائے سینا میں پہنچے پہنچنے کے بعد بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کر کے ان کے اوپر بارہ نقیب مقرر کیے مکے کے ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد یہ اجتماعی نظام قائم تھا اور دار ارقم اس کا مرکز تھا ہجرت سے پہلے مدینے کے انصار کے سلسلے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا بیت اقبات فانیہ چھ سو تیئیس عیسوی کے موقع پر جب مدینے کے پچہتر اشخاص تیہتر مرد اور دو عورتیں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ نے ان سے کہا تم لوگ اپنے اوپر بارہ نقیب مقرر کر لو قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجو اطامنکم افنا اشرا نقیبا یقون علا قومہم بما فیم البدایا و جلد تین صفا ایک سو ساٹھ چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے بارہ ذمے دار آدمی منتخب کیے جن میں سے تین قبیل اوس کے تھے اور نو قبیل خزرج کے اس کے بعد آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا انتم کفلا علا قوم کم زرقانی جلد اول صفا تین سو بیاسی تم مومنین مدینے کے اوپر نگرا اور ذمہ دار ہو اسی قسم کی عمارت حضرت جعفر کی تھی جو حبش کے مہاجرین کے اوپر امیر مقرر ہوئے تھے سیرت ابن شام اسی طرح دارالاسلام سے نکل کر مسلمان دنیا کے جن علاقوں میں پھیلے ہر جگہ انہوں نے اپنی جماعتی تنظیم بنانے کی کوشش کی خود اسلامی زندگی گزارنے اور دوسروں کو اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ جس چیز کی انہوں نے خاص طور پر کوشش کی وہ یہی تھا کہ وہ منظم ہوں اور ایک سروراہ کے تحت اپنی شرعی فرائض کو اپنے شرعی فرائض کو انجام دیں اسلامی اجتماعیت کا آخری مرحلہ سیاسی نظام کی تشکیل ہے جس کو اصطلاح میں نصب امامت کہا جاتا ہے نصب امامت یعنی مسلمانوں کا سیاسی اور اجتماعی امام مقرر کرنا متفقہ طور پر واجب ہے نصب الامام اندنا واجب مسلمانوں کے لیے اپنے اوپر امام مقرر کرنا ہمارے نزدیک واجب ہے حوالہ شرح موافق, موافق مواخف لا بدہ اللہ امت من امام لاب علی امت المر من امام مسلمانوں کے مسلمانوں کا اپنا ایک امام ہونا لازمی ہے شرح مقاصد المسلمون المسلم لهم من امام مسلمانوں کے لیے ایک امام ضروری ہے بحوالہ عقائد نصفی اس مسئلے کی اہمیت کا یہ حال ہے کہ فقہ و عقائد کی کوئی بھی کتاب اس کے تذکرے سے خالی نہیں اور اس میں خوارش کے ایک معدوم فرقہ نجداد کے سوا کسی کو بھی اختلاف نہیں ابن حزم لکھتے ہیں اتفق جميع اہر السلاََََََََََ و جمیع المرجاء و جمیع اشيع و جمیع الخوارج الجوب الامام حاشن اليخدات من الخوارج تمام اہل سنت فرقہ مرحبہ شيع اور باصتنا فرقہ نجداد تمام خوارج امامت کے واجب ہونے پر متفق ہیں بحوالہ والنحل صفا بہتر اس معاملے میں اگر اختلاف ہے تو صرف یہ کہ اہل سنت والجماعت اس کو سمان یعنی شرعی حکم کے طور پر واجب مانتے ہیں اور بعض فرقے مثلا زیدیہ اور متضلہ کا قول یہ ہے کہ یہ عزرو عقل ضروری ہے مگر جیسا کہ عرض کیا گیا اپنے اوپر سیاسی امام مقرر کرنے کا مسئلہ ایک ایسے مسلم معاشرے سے متعلق ہے جو مستقل اجتماعی حیثیت کا حامل ہونے کی وجہ سے اپنی ایک علاحدہ سیاسی تنظیم برپا کرنے کی پوزیشن میں ہو متفرق اور منتشر اہل ایمان کے لیے اپنے اوپر سیاسی امام مقرر کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں دوسرے لفظوں میں یہ کوئی مطلق حکم نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ جو اپنی الگ استماعیت رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اجتماعیت کو دین کی بنیادوں پر منظم کرے اور اپنا ایک سیاسی امیر مقرر کر کے اس کے ماتحت منظم زندگی گزارے سیاسی امامت کسی گروہ کے اجتماعی اختیارات کا ظہور ہے پھر جہاں اجتماعی اختیارات پائے جائیں وہیں تو اس کے ظہور کی توقع کی جا سکتی ہے جہاں سرے سے اجتماعی اختیار ہی موجود نہ ہو وہاں اس کا ظہور کیسے ہوگا اور اس قسم کے احکام کی تکلیف اس کو کس بنیاد پر دی جائے اوپر جو بات کہی گئی وہ اہل ایمان پر احکام کی مشروعیت کے پہلو سے ہے مگر اسی کے ساتھ دین کی ایک اہم حکمت بتدریج فی ہے اس پہلو سے دیکھا جائے تو جس طرح غیر مسلم اکثریت کے درمیان مسلم اقلیت اقلیت کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ اسلام کے اجتماعی احکام کی نفاس کی مہم سے اپنے کام کا آغاز کرے اسی طرح بگڑے ہوئے مسلم معاشرے میں اگر کچھ لوگوں کو اسلام کا شعور حاصل ہو جائے تو ان کی ذمہ داری بھی پہلے مرحلے میں یہ نہیں ہے کہ وہ نفاذ قانون کے مطالبے مطالب کی مہم جاری کر دیں اس قسم کی مہم اسلام کے تدریجی طریقہ کار سے انحراف کے ہم ہمانی ہوگی صحیح طریقہ یہ ہے کہ دین کے ابتدائی احکام اور اس کی اصولی تعلیمات کے پھیلانے سے اپنے کام کا آغاز کیا جائے اور مسلم معاشرے کو اس حد تک اصلاح یافتہ بنایا جائے کہ اس کے اندر اسلام کے عدالتی احکام اور اجتماعی قوانین کی قبولیت کا مابدہ ضروری حد تک پیدا ہو جائے اس کے بعد ہی وہ وقت آئے گا جب اسلام کے ان احکام کے نفاذ کی مہم شروع کی جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت سے تدریج فی الحکام کی اہمیت واضح ہے اللہ تعالی کی نظر میں تدریج کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں کے لیے ضروری احکام ایک بارگی پوری شکل میں نازل نہیں کر دیے گئے بلکہ اکثر احکام کو قسط وار صورت میں بھیجا گیا یہی وہ رعایت ہے جس نے کتاب الہی میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ پیدا کیا ہے اگر ہر حکم پہلی ہی بار پوری شکل میں نازل کر دیا گیا ہوتا تو نسخ کا کوئی سوال نہ تھا حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ وعض کرنا اور قرآن کی تفسیر بیان کرنا ایسے شخص کے لیے جائز نہیں جو ناسخ اور منسوخ کے مسائل کو نہ جانتا ہو